ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشتردها المبطاع ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدى جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال ان شا ترکل اچھا بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے کچھ ضابطے پڑھے تھے نئے بھائی ایک ضابطہ یہ پڑھا تھا کہ جو چیزیں اور کسی چیز کے اندر ساتھ شمار کی جاتی ہیں اور اس سے کیا مراد ہے بھائی عام لوگ بھائی کون کیا مراد ہے اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں لہذا جب کسی نے کہا میں نے آپ کے ہاتھ گھر بیچا اپنا تو عمارت بھی داخل ہوئی یا نہیں ہوئی सहन بھی داخل ہوا یا نہیں ہوا یہ کیونکہ یہ چیزیں گھر کے اندر داخل شمار ہوتی ہیں اور اس میں لہذا جو چیز داخل شمار ہوتی ہے اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں دوسرا ضابطہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ چیز جو لگی رہنے کے لیے ہو وہ بھی خود بخود داخل ہو جائے گی اس کو بھی علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو چیز لگی رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ علیحدہ کرنے کے لیے ہے یا علیحدہ ہے وہ اس کے اندر بیاگ کے اندر داخل جیسے ایک آدمی نے ایک زمین بیچی تو اس کے اندر اگر درخت لگے ہوئے تو درخت لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں یا یہ ان کو ہٹاتے رہتے ہیں بھائی لگے رہنے کے لیے ہوتے ہیں تو ان کا اتحصال کون سا اتحسال ہے فرار ہے لہذا یہ بھی بیاگ میں داخل ہو گئے لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے زمین بیچ اس میں فصل ہے اب آپ مجھے بتائیے فصل لگے رہنے کے لیے ہوتی ہے یا اوکارنے کے لیے لہٰذا وہ بے میں داخل ہوگی وہ بے میں داخل نہیں ہوگی یہ کہ اس کو بھی ذکر کرے ساتھ سورج سمجھ میں آگے بھائی ذکر کرے بھائی اچھا اسی طرح ایک آدمی نے ایک درخت درخت بیچے بھائی ان پر کیا لگے ہوئے تھے ہال اب پھل لگے رہنے کے होते ہوتے ہیں یا اتارنے کے لیے اتارنے کے لیے لہٰذا وہ پھل میں داخل ہوں گے نہیں بھائی بلکہ اگر ذکر کرے گا تو پھر داخل ہوں گے ورنہ سمجھ میں آیا کیونکہ یہاں پھلوں کا جو اختصال ہے درخت کے ساتھ وہ اتحسال قرار نہیں سمجھ میں آیا خود خود کب داخل ہوگا جب کون سا اتحسال پایا جائے اختصال اب اسی یعنی پر ایک اور مسئلہ بتائے ایک آدمی نے اپنا گھر بیچا کسی پر بھائی اب وہ آیا بھائی اور کہتا ہے بھائی یہ جو گھر کے اندر جتنا سامان پڑا یہ بھی میرا ہو گیا بھائی یہ کیوں آپ کا ہوا کہتا ہے آپ نے مجھے گھر بیچا ہے اور یہ ساری چیزیں گھر کے اندر پڑی ہیں لہٰذا یہ بھی کیا ہوئی नहीं میری ہوئی آپ کیا کہیں گے مولانا سامان جو پڑا ہوتا ہے وہ ساتھ ہی لگا رہنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کو ہٹاتے ہیں ادھر ادھر کرتے ہیں اتحسال ہے وہاں تو تیرے سے اتحسال ہی نہیں ہے ہمارا نا سورج سمجھ میں آئی بھائی تو وہ تو ویسے رکھا ہوا ہے وہاں پہ بیچی ہم نے گھر ہے سامان نہیں بیچا وہ نہیں بک وہ داخل نہیں ہوا پیار کے اندر سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ہاں وہ اللہ کے اگر ساتھ ذکر کر دے اس سامان سمیت بیچتا ہوں اچھا بھائی تو کہتے ہیں ونخلن نخل کہتے ہیں خجور کے درخت کو اور شجر عام ہے ہر درخت کو کہتے ہیں ومن نخلن أو اور جس نے بیچی بیچا ایسا کھجور کا درخت او جرن یا کوئی اور درخت فی حصہ مارا جس کے اندر کیا ہے پھل ہے پھنسا مارا تو تو اس کا پھل کس کے لیے ہے بائے کے لیے ہے یعنی پھل بے کے اندر داخل نہیں ہےاخلنا تو مشت کاش مبتا مگر یہ کہ اس کی شرط ٹھہرا دے شرط لگا دے کون شرط لگا دے مبتا خریدنے والا میں نے آپ کو بتلایا تھا کا کیا ترجمہ کرنا خریدنا تو مبتا خریدنے والا مگر یہ کہ خریدنے والا اس کی شرط لگا دے مثلا وہ کہتا ہے کیسے کہ شرط لگاتا ہے بھائی کہ میں ان درختوں کو پھلوں سمیت خریدتا ہوں آپ سے تو آپ کو مولانا داخل ہو جائیں تو پھل داخل نہیں ہوئے مولانا ایک آدمی نے کیا کیا درخت بیچے تو پھل داخل ہوئے بے کے اندر بے میں داخل نہیں ہوئے وہ کس کے ہیں ابھی بھی بائیں بائی اور درخت کس کے کی ہو گئے مشتری لہذا بائیں کو کہا جائے گا چلو بھائی اب اپنے پھل اتارو اور لے جاؤ اور درختوں کو فارغ کرو سورج سمجھ میں آ گئی سلو قال بائے اور بائیں سے کہا جائے گا افطار ان پھلوں کو کیا کرو کاٹ لو وہ سل اور مبیے کو کیا کرو سپرد کرو بھائی مشتری کے اپنا پھل اتارو اور مبیا کس کے سپرد کر دو مشتری مش مش کے سپرد کر دو بھائی لم اب دو سلاحا جازل بے ہو اور جس نے بیچا ایسا پھل یہ جو لم عبد سلاح کہ جو کارآمد ہوئے ہوں جو کار نہ ہوئے ہوں جی ہو گئے ہوں بے کیا ہے جائز ہے بے بھائی بدو صلاح لم یبد صلاح ہوا بدو و صلاح, صلاح, و صلاح, صلاح کا ظاہر ہونا بدو کا کیا معنی ظاہر ہونا اور صلاح بدو صلاح کا لفظ ہے مارانا یہ اصطلاح یاد رکھنا بدو صلاح کا کیا معنی ہمارا اور شوافیہ کا اختلاف ہے نا اور مانا کرتے ہیں بدوے سلاح کا شوافع عرض اور مانا کرتے ہیں ہمارے نزدیک بدوے سلاح کا مانا یہ ہے کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے تھوڑا سا پھل بن گیا فساد سے محفوظ ہو گیا مولانا مانگ کہیں گے بدوے سلاح ہو گیا سمجھ میں آیا بھائی بھائی آپ جانتے ہیں یا نہیں بھائی پھل سب سے پہلے کیا آتا درختوں کے اوپر پھول آتے ہیں والا لانا تو کیا پھول آتے ہی اب پکا ہو گیا پکی ہو گئی کے زبردست پھل گے نہیں بھائی بلکہ بیماری آ جاتی ہے سارے پھول کیا ہو جاتے ہیں اچھا پھر ان پھولوں سے کیا بنتے ہیں وہ پھل بنے گا نن منا چھوٹا چھوٹے چھوٹے لگے ہوں گے بھائی لیکن ابھی بھی وہ محفوظ ہاں تھوڑے سے معمولی سے جب ذرا بن جائیں گے تھوڑے سے بڑے ہو گئے اب کیا کہیں گے کیا ہو گیا بلو अब صلاح क्या क्या कुछ اب جب کچھ بن جائے تو پھر عموماً بیماری وغیرہ کوئی آفت آ جائے وہ تو الگ بات ہے بھائی تو عموماً پھر بیماری تو یہ پھل والے جو جن کا کام یہ ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے بھائی کہ یہ پھل اب کیا ہے اب جو بن چکا ہے یہ ضرور بڑا حالانکہ جب شروع میں پھول آئے تھے اس کا کوئی था نہیں تھا لیکن اب جب کچھ اب کیا ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب خراب ہونے والے نہیں بلکہ یہ کیا ہوں گے یہ بڑے ہوں گے होंगे سمجھ बड़े। میں बड़े में گئے بھائی تو جن کا یہ کام ہو وغیرہ اور جو باغ والے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے تو بس ہمارے نزدیک بدو سلاخ کا کیا مانا جب پھل کیا ہو جائے فساد سے محفوظ ہو جائے تھوڑا سا پھل بن جائے یعنی جبکہ شوافی کے نزدیک بدوب سلاخ کا معنی ہے پھل کا پک جانا اور اس میں اور اس میں مٹھاس کا آ جانا پھل کا پک جانا اور اس میں مٹھاس کا آ جانا یہ معنی یاد رہے گا یہ آگے آنے والی کتابوں میں بھی آپ کے کام آئے گا یہ معنی ہمیشہ یاد رکھنا ہمارے نزدیک بدوئے صلاح کا کیا معنی یہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے اور شفافے کے نزدیک بدوئے صلاح کا کیا معنی یہ پھل پک جائے اور میٹھا آ جائے تو کہتے ہیں ومن باسمارتن اور جس نے بیچا ایسا پھل لم یا بدو کہ اس میں اس کے صلاح ظاہر ہوئی ہو او صلاح ظاہر نہ ہوئی ہو و من باسمارتن جس نے ایسا پھل بیچا لم یا بدو کہ جس میں جس کی صلاح ظاہر نہ ہوئی ہو قد بدا یا ظاہر ہو گئی ہو جازل گل بے او کیا ہے بھائی ہمارے نزدیک بدوئے صلاح ہو یا بدو صلاح نہ ہو پھل کا بیچنا جائے, جائے, جائے, جائے کیا بات ہوئی ہمارے نزدیک بدوئے صلاح ہو بدوے صلاح نہ ہو پھل کا بیچنا جائز ہاں کچھ پھل ضرور بنا ہو یہ نہیں صرف پھول پھول بیچ رہا ہے پھول بیچ رہا ہے پھل کا ایک وجود ہی نہیں ہے ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے آپ اس کو بیچ کہاں سے رہے بھائی تھوڑا بہت پھل کیا ہو بن گیا ہو تو اس کو بیچنا جائز ہے باقی بدوے صلاح ہو یا بدوے صلاح نہ ہو تو یہ بے جائز ہوئی وہ وجب عالل مشترکہ فی الحال اور واجب ہے مشتری پر ان پھلوں کا کاٹنا فی الحال بھائی مسئلہ کیا بتلایا ہمارے نزدیک بدوے صلاح ہو یا بدوے صلاح نہ ہو دونوں صورتوں میں پھل کو بیچنا اور بیچنا تو جائز ہو گیا لیکن بیچتے ساتھ ہی مشتری پر کیا واجب ہو جائے گا کہ ان کو فوراً کیا کر لے کاٹ لے اتار لے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی لہذا کہ واجب میں مشتری کا ان پر مشتری پر ان کا کاٹنا فی الحال فسد اگر اس نے شرط لگا دی ان پھلوں کے چھوڑنے کی درختوں پر فسد تو بے کیا ہو جائے گی بھائی مشتری نے کہا یہ پھل میں نے آپ سے سارے باغ کے جو پھل ہیں میں نے آپ سے ایک لاکھ روپے میں خرید لیے مگر شرط یہ ہے کہ یہ پھل پکنے تک ہی درختوں پر لگا رہے گا شرط سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بے کا تقاضا کیا ہے تو یہ شرط جو اس نے لگائی یہ مقتض عقد کے خلاف ہے عقد اس کا تقاضا عقد تو تقاضا کرتا ہے بھائی با با درخت تو کس کے ہیں بائے کے اس نے صرف کیا بیچا ہے پھل تو اب پھلوں کا مالک کون بن گیا مشتری تو درخت ہیں بائے کے اور پھل ہیں مشتری کے تو اب مشتری کو چاہیے فوراً پھل اتارے بائے کے درختوں کو فارغ کر دے اپنی چیز سے سورج سمجھ میں آ بھائی ورنہ تو اگر پھل لگا رہے گا تو پھر تو بائے بیچارے کے درخت مشغول ہو گئے مشتری کی چیز کے ساتھ تو لہذا مشتری پر کیا واجب ہے کہ خریدتے ہی فوراً کیا کرے ان کو اتارے بھائی ان کے اتارنے کا انتظام کرے صورت سمجھ میں آ گئے بھائی لیکن اگر وہ شرط لگا دیتا ہے کہ پکنے تک لگے رہیں گے تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ بائے کے کی ملک کیا ہو گئی مشغول ہو گئی کس چیز کے ساتھ مشتری کی چیز کے ساتھ مشتری کے ملک کے ساتھ بھائی سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اپنی چیز ہے تو کاٹ کر اب لے جاؤ بھائی بائی بےچارے کے درختوں کو مشغول کیا ہے یہ درست نہیں بھائی تو لہذا جب بھی پھل کی بہ ہوگی مشتری پر کیا واجب ہوگا پھل کاٹنا اور اس کو لے جانا اگر وہ شرط لگا دے لگا رہے پھل آپ کیا حکم لگا دیں گے فورا فوراً ہو جائے گی سورت لیکن میں اور طریقہ بتلا لیتا ہوں پھر ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ کیسے آکد کے اندر شرط نہ لگائے بلکہ کیا کرے آکد مطلق کر رہے وہ کہتا ہے یہ سارے باغ کا پھل میں نے آپ کو ایک لاکھ میں بیچا وہ کیا کہے؟ میں نے یہ سارا پھل ایک لاکھ میں اب شرط تھی آقد کے اندر شرط تھی نہیں تھی بس ہو گئی اب اس کو کہے کہ آپ اجازت دے دیں تو پھل لگے رہے پکنے تک تو وہ کیا کرے گا بڑی خوشی سے اجازت دے دیتا ہے اب اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو اب جائز ہو گیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے کے اندر شرط تھی نہیں بھائی بعد نے اجازت لے لی اس نے اجازت دے لی تو اب معاملہ صحیح ہوگا لیکن اگر اس نے اجازت نہ دی تو پھر فوراً کاٹنا پڑے گا بھائی ان شراطر کہا نقلی اگر شرط لگائی ان پھلوں کو چھوڑنے کی ان درختوں پر جائز نہیں ہے کہ پھل بیچے اور استثنا کرے اس میں سے کچھ معلوم ریتلوں کا ارطال جمع ہے رتل کی ریتل کے ساتھ ریتل یاد رکھو اولانا ایک ریتل تقریباً چونتیس تولے کا ہوتا ہے کتنے کا چونتیس تولے یعنی تقریباً غریب قریب نصف سیر کے قریب یہ بن جاتا ہے آج کل آج کل کا جو سیر رائج ہے تقریباً نصف بھئی ایک سیر میں یاد رکھنا ہوتے ہیں اسی تولے ایک سیر میں کتنے تولے ہیں اسی تولے ہیں اور نسب سیر میں کتنے ہوئے چالیس تولے ہوئے اور یہ ریسل کتنے کا ہے تقریباً میں نے کہا پورا نہیں بتا رہا تقریباً کتنا ہے چونتیس تولے بھائی پونے چونتیس تولے تو یہ ریتل بھائی ایک آدمی نے پھل بیچے اور کچھ معلوم رتلوں کا اپنے لیے اسنا کر لیا مسلم میرے پاس ایک درخت تھا اس پر پھل آیا اچھا پھل ابھی چھوٹا چھوٹا تھا بدو سلاخ تو نہیں ہوا اور میں اس کو بیچ دیتا ہوں کس طرح بیچتا ہوں بیچنے والے سے کہتا ہوں اس طرف کا سارا پھل میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں مگر دس کلو پھل میرا ہوگا اس میں سے سارا پھل بیچا مگر کچھ معلوم مقدار کا کیا کر لیا استثنا کر لیا اس کو نکال لیا بھائی اس میں سے کتنا میرا ہوگا تو یہ سارا پھل میں نے آپ کو بیچا یا سارے باغ کا پھل میں نے آپ کو بیچا مگر اس میں سے اتنی مقدار میری ہوگی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بھائی یہ جائز کیوں نہیں جائز بھائی کیا وجہ ہے کہتے ہیں ہو سکتا ہے سارا پھل اتنا بنے بیماری آ گئی آفت آ گئی سمجھ میں آندھی آ گئی مولانا اولے پڑ گئے کچھ ہوا سارا پھل چلا گیا اب جب سارا اکٹھا کیا تو بنائی دس کلو اور وہ دس کلو آپ لے گئے اس بیچارے کے لیے کچھ بچا ملنی. نہیں بھائی لہذا معلوم مقدار جب رابطہ یاد رکھو رحمۃ اللہ ملنی. معلوم مقدار کے اندر یاد رکھو استثناء معلوم مقدار کا صحیح نہیں بات سب کو سمجھ میں गई भाई हां ہاں یوں सकते سکتے ہو یہ سارے بات کا का فیصد پھل میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں پچیس فیصد میرا ہوگا اور پچہتر فیصد آپ کا ہے سورج سمجھ میں آ گئی آپ تو جتنا بھی نکلے گا اس میں سے پچیس فیصد آپ کا ہو جائے گا اور پچہتر فیصد سارا پھل تباہ ہوا دس کلو صرف آیا تو بھی وہ خالی ہاتھ رہے گا پچھلی صورت میں تو وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا سارا آپ لے گئے تھے اب کیا صورت ہوگی پچہتر فیصد اس کا اور پچیس فیصد یعنی ڈھائی کلو آپ کا ہو جائے گا اور ساڑھے سات کلو اس کا ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگے بھائی تو کہتے ہیں ولاسا مرتا ہوں اور قالم معلوم اور جائز نہیں ہے کہ بیچے پھل کو اور استثنا کر لے یعنی نکال لے اس میں سے کچھ معلوم رتلوں کو فِي فِي اور جائز ہے گندم کی بیع قیمت کس کو کہتے ہیں گندم جائز ہے گندم کی بہ فی سم اس کے خوشوں کے اندر گندم کی بے اس کے ہوشوں میں جائز ہے ول با اور لوبیے کی بے فی خیشریہ اس کے چھلکے میں لوبیہ کی بے کس کے اندر بھائی لوبیہ کس کے اندر ہوتا ہے پہلے بھائی چھلکے <تصفح> میں ہوتا ہے بھائی سمجھ میں اس کی پھلیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھائی اس کو بیچتا ہے جائز ہے اسی طرح گندم کی بہ ابھی گندم بھائی یہ تو جو آپ دیکھتے ہیں تو صاف گندم ہے پہلے گندم کس کے اندر ہوتی ہے آپ نے فصل دیکھی ہوگی خوشوں میں ہوتی ہے خوشوں سمیت گندم کو بیچتا ہے خوشوں میں ہے تو جائز ہے یعنی ہمارے نزدیک جائز ہے جائز ہے سمجھ میں آیا بھائی جائز ہے اچھا باقی کس کو کہتے ہیں لوبیہ کو بھائی آپ نے کتاب کے شروع میں پڑھا تھا بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ کتاب و کے اندر مسئلہ آیا تھا کہ وضو جائز نہیں ایسے پانی کے ساتھ جس پر کوئی غیر غالب آ جائے تو اس کی طبیعت سے نکال دے جیسے شربت ہیں، ہے سرکہ ہے شوربہ ہے وما الباقلہ اور کس کا پانی <سلب> لوبیہ <محن> کا پانی وہاں <محن> اور یہ ہے باقی لاقل بھائی سمجھ میں آیا تو یہ دونوں طرح آیا ہے یہ لوبیہ کو کہتے ہیں بھائی باقی اللہ لفظ ہے اور باقلا بھی ہے لائی تو لوبیہ کی بیفیقی فیقی اس کے چھلکے میں ومن من با ادارن داخل فل بے مفا اور جس نے گھر بیچا تو داخل ہو جائے گا بے کے اندر کیا داخل ہو جائیں گی بے میں مفاطی خ اغلاق جمع ہے غلق کی مولانا تالے کو کہتے ہیں مفاط جمع ہے مفتاح کی بے مفاط کس کی جمع مفتاح چابی کو کہتے ہیں اغلاق جمع ہے غلق کی تالے کو کہتے ہیں تو داخل ہو جائیں گی بے کے اندر اس کے تالوں کی چابیاں صورت سمجھ میں آ گئے تو ایک آدمی نے گھر بیچا بیچا اب آپ مجھے بتائیے مولانا تالے جو تھے گھر کے تالے وہ بھی بیگ کے اندر داخل ہوئے یا داخل نہیں ہوئے جی <وزنس> بھائی یاد رکھو تالے کبھی بھی بے میں داخل نہیں ہوں گے بھائی کیسے آپ کہتے ہیں تالے تک وہ اپنے اتار کر لے جاتے ہیں لیکن عام تالوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو الگ چائنا کے تالے آپ دیکھتے ہیں بھائی یہ داخل نہیں ہے کیونکہ یہ الگ چیز ہے والا مولانا ہاں بعض تالے وہ ہیں جو انہی کے دروازوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں والا مالانا وہ کس میں داخل ہیں وہ بے میں داخل ہو جاتے ہیں بھائی سورج سمجھ جب وہ تالے داخل ہو گئے تو ان کی چابیاں بھی کیونکہ چابیوں کے بغیر ان کو کوئی فائدہ ہے <تصفح> نہیں بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا تو جو الگ تالے ہیں وہ نہیں داخل ہوں گے بھائی جب کوئی گھر بیچتا ہے یہ نہیں آپ کو سارے گھر میں کمروں پہ تالے لگا کر دے گا نئے بہترین نہیں بھائی نہیں وہ تالے بھی لے جائے گا آپ نے ہاں جو دروازوں کے اندر لگے وہ اتارنا چاہتا ہے بھائی نہیں بھائی یہ کیا ہے داخل ہوتے ہیں بھائی یہ اس کے اندر بے کے اندر اور ان کی چابیاں بھی دینی پڑیں گی چابیاں بھی میں داخل ہیں جو چیز بس میں نے بتا دیا ضابطہ بتلا دیا کہ میں جو چیزیں داخل سمجھی جاتی ہیں وہ داخل ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی جو داخل نہیں اچھا جی ضابطہ بتلا دیا اب آپ خود ہر ایک کا حکم نکال سکتے ہیں بھائی پنکھے کہاں داخل ہوتے ہیں بھائی اپنے پنکھے وغیرہ سارا کچھ لے کر جائیں گے جس نے گھر بیچ کر داخل ہو جائیں گی بہ کے اندر اس کے تالوں کی چابیاں اجرت القیالی و ناقد باٮٔی و اجرت المنیال مشتری اچھا بھائی بھائی میں نے آپ کو یہ گندم کا ڈھیر بیچا سو کفیس کا بھائی یہ ڈھیر نظر آ رہا ہے بھائی آپ کو یہ گندم کا ڈھیر میں نے آپ کو سو کفیس میں بیچ دیا Oh, سو درہم کے بدلے سو کفیس گندم ہے کتنے کے بدلے میں بیچی سو درہم کے بدلے میں بیچتی بھائی اچھا اب یہ گندم میں نے آپ کے حوالے کرنی ہے تو آپ کے حوالے میں گندم ویسے کر دوں گا یا معاپ کر آپ کے حوالے کروں گا ماپ کر حوالے کروں گا بھائی کیا کروں گا بھائی آپ نے میرے ساتھ کی بات کی تو میرا کام ہے یعنی سو کفیس دوں آپ کو تو لہذا یہ ماپنا کس کے ذمہ داری بائیں کی یا مشترکی بائیں کی भाई। भाई ذمہ داری ہے کہ مدیا حوالے کر رہا ہے تو پورا پورا مدیا حوالے کرے اس میں کسی قسم کی کمی تو پورا مدیا حوالے کرنا ذمہ داری ہے بائے کی لہٰذا اور پورے کا پتہ کس سے چلے گا ماپنے سے کس سے پتا چلے گا لہذا اس ماپنے والا کوئی بلانا پڑے گا بھائی میں تو مطلب کو مزدور چاہیے یا نہیں چاہیے مزدور بلوائیں گے وہ ماپے گا اس کو بھائی تو لہذا اب اس مزدور کی مزدوری کون دے گا بھائی ذمہ داری کس کی تھی کہ پورا مبیا دے بائے لہٰذا اس مزدور کی, کی مزدوری مزبور بھی کس کے ذمہ بائے کے تو قیال کہتے ہیں ماپنے والا سے ہے کیال ماپنے والا تو ماپنے والے کی مزدوری کس کے سر پر بائے پہ اچھا اسی طرح سمن پرکھنے کی اجرت بھی بائے پر ہے سمن پرکھنے کی اجرت بھی بائے پر ہے دیکھو میں نے آپ کے حوالے سو تفیف کرنے ہیں اور آپ بدلے میں مجھے دیں گے سو درہم بھائی درہم جو ہے یہ ہوتا ہے چاندی کا آپ اس کو پرکھنے کے لیے کسی کو بلوانا پڑے گا بھائی وہ تولے گا کہ درہم پورے ہیں وزن پورے وزن والے ہیں یا پورے وزن والے نہیں ہیں اور درہم صحیح چاندی کے ہیں یا صحیح چاندی کے نہیں ہیں تو اس کے پرکھنے کے لیے کسی کو بلوانا پڑے گا بھائی جو ماہر ہوگا تو اس کے پیسے کس پر ہیں صاحب کتاب بتلا رہے ہیں بھائی دیکھیے بھائی وہ اجرت القیالی اور ماپنے والے کی اجرت و ناقید سامنی اور سمن کو پرکھنے والے کی ناقد کا مانا پرکھنے والا سمجھ میں ہے کہ وزن پورا ہے یا وزن پورا نہیں چاندی کس قسم کی اس میں اور سمن کو پرکھنے والے کی اجرت جو ہے کس پر ہے بائے بائے بائے بائے پر ہے مولانا با پر ہے بھائی اچھا بھائی دیکھو آپ کے ذمہ تھا مجھے سو دل دیں اب آپ نے مجھے سو درہم دے دیے اب میں درہموں میں درہموں کو کسی آدمی کے لیے پرکھوا رہا ہوں دیکھو بھائی کوئی عیب دار دیرہم تو اس نے مجھے نہیں دیے وزن ان کا کم تو نہیں یا چاندی ان کے اندر اندر صحیح طرح تو کام تو نہیں ہے ان کے اندر چاندی تو یہ اب میں درہموں میں کیا چیز دیکھ رہا ہوں عیب کو کس کو دیکھ رہا ہوں کوئی عیب تو نہیں ہے کہیں تو یہ اب یہ ذمہ داری مشتری کی نہیں ہے بلکہ کس کی ذمہ داری ہے سمجھ میں آیا وہ تلاش دیکھ رہا ہے تو مشتری کا کام ہے اس میں عیب تلاش کر کے دے بھائی جی وہ خود اس کو چیز ملی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے تو لہٰذا کیا کرنا پڑے گا وہ بائے کے ذمہ ہے ہاں البتہ جب درہم یہ دے رہا تھا مجھے دلہم کا خاص وزن ہوتا ہے خاص وزن ہوتا ہے تو اس کے وزن کے لیے ایک آدمی کو بلانا پڑے گا جو ان کو وزن کر کے دیکھے گا یہ دلہم صحیح ہے یا نہیں بھائی سمجھ میں آیا یہ دلہم پورے وزن والا ہے یا نہیں وہ بھائی وہ مشتری کی ذمہ داری ہے بھائی. کس کی ذمہ داری ہے مشتری کی بھائی مجھے پورے پورے وزن والے دلہن دینا یہ مشترکہ ذمہ داری ہے یا نہیں جیسے میری ذمہ داری کی کہ پورے سو خفیز اس کی حوالے کروں اسی طرح اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ سو درہم پورے وزن والے میرے حوالے کریں تو یہ اس کی تو جو جس کی ذمہ داری اس کے پیسے اور مزدوری بھی اس پر آئے گی تو لہٰذا دل ہموں کو وزن کرنے والے کی پیسے کس پر آئیں گے پر دیکھیے کہتے ہیں وہ اجرت القیالی و ناقد اس سمن اور ماپنے والے اور سمن کو پرکھنے والے کی اجرت جو ہے باع پر ہے وہ اجرت الشتری اور سمن کو وزن وزان کہتے ہیں وزن کرنے والا اور سمن کو کے وزن کرنے والے کی اجرت عال المشتری کس پر ہے مشتری پر, ملے ملے پر ملے ہے مشتری پر بھائی ہدایا وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سمن کو پرکھنے والے کی اجرات مشتری پر ہے ہدایہ وغیرہ میں کیا لکھا ہے مولانا سمن کو پرکھنے والے کی اجرات کس پر اور یہ کیا فرما رہے ہیں صاحبی کس پر ہے وائر پر ہے تو بظاہر تعارض لگتا ہے دو قولوں میں مقابلہ لگ رہا ہے یا کچھ اور ہے وہاں علماء فرماتے ہیں نہیں بھائی کوئی تعارف نہیں ہے دونوں میں دونوں کا محل الگ ہے سمجھ میں آیا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ مشتری پر سمن کو پرکھنے کے پیسے مشتری پر ہیں وہ ہے حوالے کرنے سے پہلے حوالے کرنے سے پہلے اور فرما رہے ہیں کہ پر ہے پیسے یہ حوالے کرنے کے بعد حوالے کرنے کے بعد دیکھو بھائی آپ ہیں مشتری آپ کا کام ہے مجھے پورے وزن والے دیں درہم اور حید دار دیں یا صحیح دیں صحیح دیں جب تو وزن کے لیے وزن کرنے والے کو بلانا پڑے گا اور پرکھنے کے لیے پرکھنے والے کو بلوانا پڑے گا کیونکہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے میں نے آپ مبیات ٹھیک طرح آپ کو دے دیا تو اب سامن بھی کیا کریں ٹھیک طرح میرے حوالے کریں اس میں عیب نہ ہو تو لہذا مبیائے کے ٹھیک ہونے یا عیبدار ہونے کا پتہ کون بتلائے گا پرکھنے والا تو اس کی مزدوری اس کے پیسے کس کے دمے مشتری کے اس کا فرض بنتا ہے کہ مجھے ٹھیک چیز دے خراب چیز نہ دے ہاں جب اس نے بائے کو سمند دے دیے اب بائے اس کو پھر پرکھوا رہا ہے تو اب کس پر ہے ذمہ داری بائے پر ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو دونوں قولوں کا محل الگ صاحب ہدایات کا قول کب ہے جب کہ ابھی حوالے حوالے سے پہلے جو پرکھنا ہے اور بائے پر صاحب خزوری کے قول کا محل کب ہے جب حوالے کر دے گئے چلیے بس کرے مولانا بس بھائی هو اللہ عالم کلام